بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے بس آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور صرف اسی کے لیے قربانی کیجیے اس صورت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی بدسلوکیوں کے بارے میں تسلی اور خیر کثیر کی خوشخبری دی ہے محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان سے روایت کی ہے کہ عاص بن وائل کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو کہتا اس کی بات نہ کرو وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جب مر جائے گا تو اس کا نام مٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی عطا کہتے ہیں کہ یہ صورت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مشرقین سے کہنے لگا کہ رات محمد کی جڑ کٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی شمر بن عطیہ کا قول ہے کہ یہ صورت اقبہ بن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی تھی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان نشن اکہول ابتر ان تمام کفار کو شامل ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی اور جب تک دنیا رہے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اس آیت کے حکم میں داخل ہوگا عربی زبان میں کوثر کا اطلاق ہر چیز کی کثرت پر ہوتا ہے چاہے وہ کثرت تعداد میں ہو یا قدر و منزلت میں یا کسی اور اعتبار سے یہاں اس سے مراد خیر کثیر ہے یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حکمت نبوت دین حق اور رشد و ہدایت کا حظ وافر دیا ہے واحدی نے اکثر مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے عطا نے کہا ہے کہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام ہے جو میدان محشر میں آپ کو ملے گا احمد ابوداؤد اور نسئی وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے صورت القوثر آخر تک پڑھی اور کہا کیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے الحدیث ابن جریر نے ابو بشر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو میں نے کہا ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے تو سعید نے کہا وہ نہر بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے بس آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور صرف اسی کے لیے قربانی کیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کی جو خوشخبری دی ہے اس آیت میں آپ کو اس پر شکر ادا کرنے کی نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ آپ صرف اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے نماز پڑھتے رہی اور صرف اسی کے نام سے قربانی کیا کیجیے اور نماز اور قربانی کا بطور خاص ذکر دونوں کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا